لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے کچھ وہ ہے یعنی بے عملی ہے کچھ نہ کرنا ہے یا پسپائی ہے یہ تو بہت ہی زیادہ جہالت کی بات ہے بے عقلی کی بات ہے جو لوگ صبر کو پسپائی سمجھیں کچھ بھی نہیں جہازانہ بات ہے صبر ایک بہت ہی زبردست قسم کا عمل ہے تو اگر ہمیں دنیائی کامیابی حاصل کرنا ہے تب بھی صبر کا ریسپانس دینا ہے اوا جنت لینا ہے تب بھی میں نے آپ کو کلیئر آئے پڑھ دی بالکل لے لی دو دو چار کی طرح سے اس میں کوئی دو مت دوسرا مطلب ہو ہی سکتا و جیسا ہوں بے ماسبر جنتوں تو اگر ہمیں دنیا لینا ہے تب بھی سب کا رسپانس دینا ہے آخرت میں جنت لینا ہے اللہ کی رحمت لینا ہے تب بھی سب کا رسپانس دینا ہے میں جو آئے تھے آپ سامنے رکھ رہا ہوں یہ اتنا زیادہ کلیئر ہے دو دو چار کی طرح جو نہ مانے تو پھر اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا میری اس بات کا انکار نہ کرے وہ بلکہ یہ کہ میں تو قرآن ہی کو نہیں مانتا بہاڑ پہ جائے قرآن میں تو اپنی خواہش پہ چلنا ہے مجھے